الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا خادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن صيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعب والحسان وإتاء ذي القرباء مستر مسل کر الدین مجمارا اور دین کی جسہ مسائل عوامر دی, دی مناسی دی حقوق دلہ دی حقوق بندیگان دی کریمہ کریمک اللہ خرا مکڑی چونکہ رایت پہ اختتام کی فرمائری سے دا وعد فرمائلی تو دے رہا لالکم تذکر لال ذکر اور عدال نقطو علام علیکی جو عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ اور آل خطیبان تریل جو خطبہ کی دا آئے تو آئے ضرور دین کو خطبہ کی نشی بیانے دے لیکن ناغ خلاصب و کو بیان سیکھا مان دے پاروئی یا زمان سیات المرے گوائے موخت کم دے تو دین یا مقاصد نشی بیانے دے زد کسانو سران و تاسود اللہ دا سارت شکریہ پرانی کریم سنت بیا لو موقع فراہم کرے رہا اور اجازت را کرے دا اگر اس بازی کا مخل و خل کوشش کری جدا اجتماعی ان شیخ اگر پل اقل باندھے سو چکی ہو پذانے تو خیر پل گریوان کے رہتے اگر کارولی کہ بکاؤ یا بیا مف کی خوراشان رکھا سب خیر انسانی غلطی ہوئی تیری سی سو چکی اور معلوم نہ تردید کے تنقید کے دانتم سے خصوص و تنقید سے ان انشاءاللہ زماں مرضی آئے نا خبر دی چما چرتا ب فحش خبرہ یا بلیز طریقہ نے ماں ترجیح بلکہ مقصد پیش کو چاہ قرآن کریم آد نبی صلی اللہ علیہ چونکہ بادہ آارث کی راشی مرگڑکی جدا بکار انس اللہ صرف دا پر صرف موضوع چکم دا. اخبار کے شان بیاںانشی اور چچا بدرت یا سکھ دئی مخالفت کنزل کئی لانت یا درو مسئلے نسبت سانو نشاندی قول مقصد نہ رہتے دائی گائی دئی مامان و دفاع قول مقصد دے یری شی اللہ خدا زماس تو میزان نہ حسنا شمار کی عالم کیخلوق اردار سوکھ کے فراد کی نسوخ تفریح دھیرے دیر مثال سوکھ دہت نہ زیادہ اصوک دہت نہ بالکل پکا سراجی خود چیز تھی دارش دین اسلام جمام خیال تو کچھ فلاں بری صورت کرا پری آیت کرا پائی کے اللہ تعالیٰ ولن فرمائی ان خلکن اللہ دین یاد و سادت دادر خدے تعبیرات کی مصرحیے تعبیرات مسترق اگت انصاف ہوں مئی براہ جبکی حق اور کولم متری حق حقدار دار خدا دسد تعبی سے نہ افراد درمیان تفریح کی دینم بری دین روانے رسول اللہ وسلم فرمائی او مقام کے زمہ دینیت پر افراد نہ رہے یا دار پر تفریح بانے نہ رہے بلکہ دین سرے الحنیفیت و سمحت البید لہ لوا کا نفا گیا دو حنیفی دین دے جاگ دل کو آسان دین دے تکس دین دین دے پائے کشپنش کا شپ دروازے دور پشان سے دو سب دین کمتبائی جامی شپ عقید و راغلے رکھتا یا باہم کراگلے رکھتا یا خلق کی راغل رکھتا ناغ یاد افراد نہیں یاد تفریح نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ حدیث روڑی مسلم امام احمد اگر اسے حدیث سے کلام شاہ تھا لیکن ماند آگے واد سر ثابت تھا دوں گا امانت دے, دے. عالم سی امانت دار جو خبر ہو تو سنگ معلوم سیکھ گئی تھی راونی جی حدیث و ضعیفی خلق موضوعات درو جو حدیثر گیا بے دفاع یہ فلیت من النار چاچی بن صلی اللہ علیہ وسلم دیر جان تیار کی امر بمان اخباب سیٹ تیار تو مقاد تمانے کی سیٹ ہوئی تو مقاد سیٹ, پر دے سیٹ دے زان لے تیار تو کوئی چاہنم کیا اللہ علیہ ممبئی چپ سورت ماں ارس کا حدیث کے مشکات شریف کے مشکاست مسن احمد کے مشکاستہ علی رضی اللہ چبادی چاہی دا دا حسد پرانی کریم گاشتہ مریم بچیرا خبر دیارو سو تک افراد خروشے تارے سناش نہ ابو کے اپنا دم بدکار پیداش بت نہیں سال سلام شان و شوکتی اولی دارو پم بری ہو دارو ہماری دل قربانی کو ان کی ادلیا نانی وسارے سلام بانی پدنامے ولی ہم بتکارا ہوئے اللہ نبی لے بہتر نبی لے صرف نبی نار رسول لے بول لازم اور سلام شمار لے اور دید آفد شان دن رکھو تاہل دیر تفریح بتا دا رہا تھا ہمارا جنر غلام احمد قادیانی کافر جکم بم نہ پمن کی شری خلق در نڑی ہو خبر نہیں اب تتا پہ اپنے قرآن علم نہیں حدیث علم نہیں تائزون علم نیم حدی کا مطلب خبر الفاظ پٹکوالا چینچ مسلم لیگ نا دانور دری مرگیہ پیران جی جائے چائی جامت سپینا پرے خیرہ حوشن جامعیزان لخات کرے تغا خلق بزددجال سر دی بالے دی سر بیلم نیدو قرآن سنت کا نکر بزددجال جواب نسی کالے دات مرزا و رحم رستم کے آوائے راول وقت کے تزا شر پنجاب کے ہوں کلوکری در آتنا من سا شاگردان میو آئیتن قرآن بیٹھنی راوس و خلق بطیار و راغل <سؤال> نان تماتا مرگر لیچی دلتا و مرزائی دای اڈیر موجانوں سر باس تونہ اکڑا خپڑ نشن حمومت استائی لی مزے چی لڑتا جا دا خبر ترین و زپوشم سسرے پر قرآن پوئی کیسانسا قرآن کی پای کی لے با شور خبر ہے قرآن بلا فقر تا تا قولے چھے زب قرآن پوئے اور طلب پوئے اور تاثر چھے چھا باسنے کیا قرآن نور جیسے کہ تا شڑے چھے اور واقعی ادورو دی موسر باسکڑے دائے دواحان شتہ چھا جا محلت غوختے و محلت تری کالا محلت تری کالا جیسے محلت, تریکال. تریکال. محلت جواب رہا بار سورت مرزا قرآن محمد داد کفر سے یو داد دا کوم کتاب کے لیے سال سلام پا پا رکے چد ہوں جو سا دان کتاب انسان گری کر دو کا مہاجر ابھی ادار کتاب مسجدار کی روانے کئی کئی کی میں زفرت پہنچے تھے پاخر کی لیکن نمبر کی نماز کا یو گان دئی سال سلام ہی لیکن نہ سو راؤ چلاغوں متیا ندان افرتو نسوارا شان دارو پشان کی راحت نہ جاتے ہوگی اللہ حدر ڈالی بکیاول کی پیدائش ہو گیا دو یا بولس پیدائش آؤ کسما قسم تفرقی کی جوڑے پہ عیسان السلام سلام نہ اللہ اختیاراتی بھرکڑی گئی درد کا برس جوڑی درد کم مر گئے بس بتی کر دے معذات اور دے کرامات میں خرگ داستان کے خدائی تصاویر آبت تک حجاتی الاف اور توئی بندگی گئی ہماروں کو داخم دل تمائم یاد و ساتے پرے پاکستان کے زیر فتح زیرا ملکوں کی رشتہ دیا چاہ جی اکڑے چاہے پتہ چاہے اسکول جے خل کو ہاڑو بچی رہی والے ایسا ہے نئی سبق سی نئی سبق کی داول کری من سے اللہ کا بیٹا ہے اردو کی اور تو رقم آسارا برمن شاہی سے قبروں گا جوڑا زیادہ جوڑا سڑک میں چرا رہے ایسے میگا خوب کی اس کے با بن سڑک ماں پر سڑکوں کا استجرا سلام پبارہ تجاوز پر ار عیسائیت پر چار شورے بزرگن و خلق کی افغانستان کے پھر من کے ارسل پرڑوگ جی. سے قاطر نا سفر آقور کی جنگ نے خواب منسکی ہونے کی نام خل کو جاؤز علی تم اللہ کافر ان ہو دارنگی لفت کفر قالو ان اللہ کام آخل اللہ عیسا علیہ السلام نے سکھ اللہ مارے حقدار دبنگے عیسیٰ علیہ السلام نے پتھران بھارت نو کرے وہ صرف سلام عبادت کو مورم کا اللہ کافر فرمائن سے کافی کافی داخل ہوئی تو قرآنوں والوں پبار کی قبر چسپان چسپان کئی چسپانے پکی وائ کمکل مشرقی مشرقی کمکل مشرقان مشرقان نے خدا نہ السلام دی امت والے میاں والی اسپتال کے عیسی علیہ السلام تو معلولی اب ڈاکٹر جوڑی دانے جوڑ بچیورام اور کئی دا فلک دی حم اللہ فرمائی لا تل یسوارا سنگ بچکی گئے تو ماہی گر سنگ ولا خدائی پشان کے مساط ہے متویں دار دانی بکوائے آرے دو پو ملک ملکا آواز پکار ہو تمام مسلمانان اتفاقی مسلمان شکایت چورسامی کے خلاف آواز پورتا نو چاہ پہ مسلمان ملک پانے اور مانے گزارو نہ مسل بد موب محبت محبت محبت محبت سے ابد حد او کے نیو کپاسی تکلیفی کے بدر کے نام یا محبت دو قدر محبت دا محبت چیتا دا محبت مشہور واقع آپ کے جو کہ توحید کار اکثر دا قران والے کیس ہے اے راگے اس تاولی اور بھی یا رسول اللہ مے پانی شقوال ما امام محمد دوز نے ولی جمل علماء ہوئی ابھی وہ غلط تھی فیصلے ما لے رہا ہو جما سر متعارف ما تجے ما تپو سوکو جکن تا داد دا محمد دوز نے یا رسول اللہ تو کی تروگے گلی بس خبروش ہو محبت والے خاص دبیا بنا کر بخاری خبر لاڑا مینی رو میں قبر کل کر بلکہ کتابان دل تم مینگو دل تما خانی اسماعیلیا خاما روحان پی جب خاں دے میرا کافران تنوئی ادال ہے سلمان خواہش خواہش پیدائشر سرم صالح مسلمان سر بجن گئی کافر راضی رن کے پر اتارے جوڑی پر مرکزوں نے سے اتفاق ہونا چلتا ولی دائی عقیدہ اکتے لیا نیو ناخبر دے دائی عقیدہ دائی کو کتاب کے دا کو کتاب تھا تا نہیں ملائی نہیں پڑھ ساتھ جائے مون سرشتہ فوتو سید مرحبہ اس سنو دے بخاہ اس دائی دس لکلے ریش الہ اللہ علی اللہ علی اللہ بلی اللہ مجھتا اللہ وہ کہ علی نہ سوارو بلکھ سو کتا لی نو رمضا کمکل نہیں جیسا پیسی, پیسی در کے سو ہی بیمار کا بہ من کی راروانی ارنگار ابھی رضلان پبارک کے دہدنا تجاوز کریں خدا شیگانہ چوک دی موک دو سن چار دئی رزلان کوئی مشورہ فیصلہ کھولا جنگ اچرا جنگ ختم چی خوارے جو بدت آخر شورو دا, دا, دا, دا, دا, دا, جی دا, دا, دا خواہ جو نہ شورو سی پیش نارے پیشہ نارے تقبیر وہ نارے تقبیروں میں راجی بار بار ویلے جہاد کا موقع کیا مانا کڑل جہاد کے ٹائم نہ جلسوں سے اچانوئی بولو تم وزیر اعظم تقبیر بل آواز و تکبیر اللہ بل آواز بکی نارے ہے بکی والا چاہر نہ من لیکن فقیل رکھنا ہدایت فقی جعفری نہیں چاہیے بلکہ وہ خطولی کلا سلفیت رکھے اور کتاب کی داری کری ہوفر کے خبر کی نام ہے لا بارہ لا سر خبر کی تفریحے پیرا کیونج نی دِیپ کی یہ انسان سے سلفیت تو خفر ہو دی وے ان شاء اللہ تو تو دا تولا جان جان جی پو جور دے زمزم خجور و پیدا مناظری مناظر آ کر بار تفرید کرو روارے جو بے دادی پلان کے حکم نے فلان کے حکم دے نہ نہ جنگ نہ حکمرائے سورت نم چکل کے قبر نبار کے چاہے فراد کرے چاہے تفریح کرے دلیابارک افراد کی خدایا مرتبہ قبرون طور سی جی لگی گنگتوں پہ جوڑے گئی نذرانی شکرانے پیدا, پیدا چار کنزل گئی بڑا نا جائزگار کا دس یاسل مقصد الدین احمدین دائی غبارکی چاہ افراد کرے چاہ تفرید کرے حافر اکسوخرا کے بلی بتا میرے رائے کو خاص مانا بیارا نہ امام چاہ تو جب دین کی دچا اقتدا کے دش اختدا لمایات ساتھی یو دل دبتبا بند اقتدا بندے تقلیف سر یو نشلی فرپور گیاڑے وہ اخوا اقتدا بقیر آئے ما اقتدا بخود آئے ما اول د پہ خیر کے بخار اختلاح کے دشی وہ چاپ سے اختلاب نہ پسند نہ سچ جفا تدینا کی اول علم ہو قرآن کریم ہو حدیث حسب و جامع عالم و تیرے عالم د قرآن وسنت صرف عالم د قرآن و سنت نہ بلکہ بائی کی دم و چاہے تو ہوئی بہت لالم قرآن و سنت داسی نہروازے بند اللہ نی بندی اسے آتے اللہ کرے اللہ فرمائی فلاں اللہ نہ فرمی فی الدین مونگ پارا کرتی کے اللہ سے قرآن سنت اذان نہ پتی پتیحان جوڑ کے صرف خلاصیز قرآن داعتوں کو مقصد بنان کو نہ جی کتاب لکھی جی فقات دروازے بند ہاں تعریف کے چار مستحد مختصی کر واقعی اغمن بیان دش دانش دچا بندے داؤ نا جائز دے امکان کی پیدائش پرز گاری عبادات بتیری شر اللہ دربار کی رضا جڑا کھولا بے کولا دروازے بہت روجی نہیں والے اگر اس بار تاریخ موبائل مبالیت پکے نہ ہو سکے واقعی بادات بکیو تفوا بکی پکیوا بہت گاری پکے وا تاریخ کی لکلی شکلی وغیرہ آبو لے و جی دا کپڑو تجارت پشا بانے دی جی کی جی جائزے با سورت واد شانے مو نسو کران پائے کی شان کے لگ سمائے ہو پائے کی چاہے افراد تفریح دوں گا ماں جسوم کتلی نیم کرا متارے مدینے آلے دا بارہ کے معدت افراد کیا تفریح کو خاص نہیں لکھا جی کہ چل جاتے گا میرے بارہ کے امام محمد بن محمد حبلہ، رحم اللہ دا کہ چاہے افراد پہ چائے تفرید پہ امام شاخی رحمۃ اللہ پبارک اگر شی ابتدا کی شرط تاریخ کے افراد و تفرید معنی لی تقریب اللہ کا تعصب مقام طور سے رس دور آ رہا نہ مک نہ ہو گئے مکریو مثال ہو رہا شاہ رحمۃ اللہ, اللہ علیہ الصاف انصاف, انصاف والی کتاب حجت اللہ کی ملی امام ابو یوسف رسم اللہ امام محمد الرحم اللہ چاہیے تفوظ کو نہیں ہو گئی امام مالک رحمۃ اللہ جماعتی امام بخاری رحمۃ اللہ بخاری میرا مسلک مالکی مسلک امام بخاری مسلک اور بخاری مسلک پر سلسی ہومامت کی کہیں بہت ہی اور کہنا تھا مانا خبر والے کے اور دس نماز منگ سی اور منگ سر تقریباً پچاس بس گندا کیا علم پیشاست نا توڑی مہنگا تو کچھ شاف آئی گے امام شاہی رحمان کے دارو لاختہ کنزل کا در مقصد یا فرق پیدا میری جھوگر ساری پلان کی داری کے لیے پلان کی داری کے لیے حقیقت مسلح مسلح کر مالی چاروں میں ہوتا غلی کہنے میں نے غلی کہنے والوں کو کر شاید کہا دیا ہو پھر شاید وہ بیٹھے نہیں جدا خبر مکہ کے قریب ساتوں کے شعبہ مداسی سے سنناローチ یہ باب کو ہم غالب پھیلا دیں گے بس کرو تا سے تراء ہوئی جاری کریں ابا جواب واضح ہے زمند سلفیان ستان تو سلفیان ائے ہیں زمند و حدیث زمند عقیدہ و عمل جیب قرآن حاد حدیس نہ آگت نہ آدت ابھی آپ خالی حدیث, حدیث کی. ترال راشی کتاب خراب کرتا مانے جو قرآن تو لکھ جائز دے قرآن بمانے بانے لکھ جائز دی اور زیرام نے جائز قرآن کی جائز دے کتاب نہ مانو قرآن و حدیث تم قرآن حدیث بنوں گا کتاب نہ مانو مطلب میزان سڑے شرمائی لگانے نہ کار گئی جنگ کیوں نے دیرات کے حقیقت بلا فقر بلا فقر سلو انتم قرآن کریم لرم پہا دی سو لڑم ماں کے باسو کے چکم جائے خبر جیسے مرا سما مغل بس آدھنا ہو سب نے را کم چور تما ہوتاب سپوز تم چیتوں کا نام تاسوائے اور کم کیسی دلیل سفر مش ما کے امام نسل کی دیوی سلو بزرگ شاہگردانوں بہت زبان شہرت پیدائش امام ابو علیف رحمۃ اللہ علیہ مبارک اب علی رو یا علیہ السلام پشان شاہ دے خالد خطرہ رشتدار سے مرگر تقریر جوڑ بیان خبر کیا سڑے پہرا رہا مارتے ماتے ہو سریداری کری میں خط بنا کو رحمت اللہ ابو حنیف رحمت اللہ امامان بھی کئی آئی کلب تاریف فلان کی اور تحل کافر معمولی خبر نئے کافر اور تحلون کے باغ کے لے، جہمی اور تحل محتلے اور فراد تفریح منگا خلط نہیں ہوتی میں ہو تو میں جہدیث علامت دان سے خلط برائشی چاہیے خلق یا درو مترنی خلق باپ مت کنو بانے لانت ہوئی دریا متر خلقے گرام صحابہ گرائی ہوئی کش فل سراب کی, کی صحابہ نبی سلم اسلام سرار بڑی دور کے نسکاری گا امام مبونی فرم اور امام دین تب گئی کنزل گئی پائے بنے بدر جاہر یا خبریں مون پائی لانت موفتی میں لے خیر نی جنم عالم عالمی قیامت منی ہوا تو آیا قیامت کے بالا تپوس کی رشہ چتاب لانکی بسائی مامان نہ منی ادائی مامان تو کنزل گیدا کم کیسٹ کے کی دروئی کوئی جماعت کی ناچتی اللہ کتابی سر خدا نصیب نہیں یہ تقدیر کے قرآن نہ راخ شکوانے سے مسلمان کی تفریح کا پیرا کر جی فرمائی اللہ ایمان والے یا بہت ایماندار اداروں متحد کے بال ہوئی اتحاد کو کیالس تو جنوب اتحادی مینا محبت پیدا کی قرآن پاک بانے بحادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پمل بولو خوش قسمتی شریعت اور دا دا شریعت تو پرانی قریب حدیث کرے گا بنا فیس کریب بس یہ سنا فیس کرشانواز باقی غلطی خبروں کی زمان کی, کی, کی, کی, کی شکاری <تصف> اسلح اتحاد کا لکھ آ رہا ادا پیش کو وقتاؤ اجتماعی انشاءاللہ شاء اللہ سطرہ پانے اکتوبر کی, پائے کی تمام اسلامی پلے کی توحید ہوئی بازی نہ کر منگین کر مونگانا احتار نہ امک نخل کو خیال و جماعت نہ بارش نہ شرک کا شرط نہیں اور سب نماز کا افراد و تفریح نہیں پکا کم چی وسط ان ادھر انصاف خبر کا ہے انصاف دے شان سے رے نہ شان راش ہق ہفتہ بیداری کال ہفتہ عنابت کال چلے داسی نشتا چار دا. کم کال کری کما وائیں گئی اور سوالہ اور تحادی کا اے خلاف پیدائشی اور حفظ امام داسی نہیں گئی دیر مثال انی مثال پیشکش ابو ہنی فرخت اللہ علیہ غلامی چینئی نابا پکل اشتہار اگرانلاقات <سؤال> کو دینا بنے دا فیصلہ غلام مسلمان سی اگر جی تو جی نہیں نہ سنت سنت پورا تعبیدار امام ابو حنیفہ مقامی درکینار اگوئی کہ ضائع اماں قیاس نہ بہت رہے دس امام احمد بن ہم بلوں فرمائے جو <تصفح> حدیث کے کلامی شدت کے نہیں ذوق نفس دریات مثال پیش کرے علما کا حدیث درخواست ہے چاپ و مانزکی کو بڑک بڑک بانقان پر امام ونیفا صرف مسلک دار رحم اللہ اگر اگر او دس او مات ہو جارا عقل والا عقل جنگی دا او دس او مات ہو جلو امام اگر اینی فرم بتلالی درددددددددقی آس بس اندام چلنے خود دانا سیر تباعت لیرنی ونیوینا تلیر بس جا او دس مات ہو خو بس یہ حدیثی را سمانی لیلی مات چلانا ای قیاس نہیں کرے لگتا اصول یقین تولو ایمان ددین تولو ایمان چیاس دا بانے کی حدیث کے خلاف کیشر نے کی ملامتی شاغی خدا دعو نہ کری چما پٹو حدیث حدیث دخل کو بسی نو کیوں کتابوں کے نو بھاشی یا دور د برے امام شاقی نو رسید ناری برے امام شاقی فرمائی امام بنی فم فرمائی احمدیث موقلا بانے ہر گن کلکی خلزان پالی نے تلڑی جو سمائے موتا نمو اور چاہتے دبوز کم کتاب کی لکڑی بادشت کی چپن بادشت حدیمام حدیث حدیث ابو حنیفا عبد اللہ نوکڑی حدیث گرانی سے چیچری نہیں پیمام ابویزن شا اور اور پائے کہ وہ سنا من پکا نہ دیوانزاکی بس کو حنفی دے اخنا بتال گائے خلقوں انتشار اور انتشار پیدا کر عبد اللہ مسلق قرآن حدیث بد تل شامی جی کی قل علام بیری علامہ بیری جو حنفی عالم نے مختی سی خلاف حدیث, حدیث کی داغ میں گورن کے حدیث مدیث مدیث نہ شامی کی تاریخی لالا مہاد حدیث بالکل دال پال حدیث بارے میں عمل کی مذہب بری خالی کوئی بادشاہ کی شرن شیتا ہے مذہب پری گئی نہ پیاگ رہی وہ جواب پہ یا سینا کا دلتا صحیح کی راپاچی بلپاچی شوتا کو آگی مذہب میں ہوا ارے جواب مذہب نے نہارکی مر بار کا مذہب جمع تنگ خالی <سؤال> تو پیسے خبر اللہ رحمت تنگ نہ مذہب نہ آبا حنیفہ اللہ قال اذا امام سیادی جا دے بس مقلد اکر زیور پس مقلد گڑ دا حدیث مطبع سرکا دا دا مختصر اللہ پکار سونتبا نے مسوسیوں کمانوی والمنکر دروغ میں دروغ دروگاہ درونا نہ خود دی منکر آئے تھی کاقت والے بیدتے سنت کی ثابت نہیں آئی تو من کر بانے ظلم یونل پسی کندل گوئل بدر بی دلیل ویل پاگو پسی درویل بھی دلیل ویل جدی پسی من کی دوا کی شیئر میں اللہ تا سو نام